وَعَلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نور اللَّهُ مدنی پنج سورہ میں صفحہ نمبر 168 پر بخشی شو مغفرت والا درود پاک لکھا ہے اللہم صلی علی محمد كُلَّمَا ذَكَرَهُم ذَاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحمدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اس کے بارے میں لکھا ہے کسی شخص نے حضرت سعمہ امام شافعی علیہ علی رحمت اللہ ال کاسی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال پوچھا فرمایا اللہ تعالی نے اس درد پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پدنی چینل کے ناظرین ہمیں ڈرنا چاہیے بنا نہیں کرنے چاہیں اللہ تعالی کی گرفت سے ڈرنا چاہیے اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اس نے نافرمانوں کے لیے فجار کے لیے کفار کے لیے جو عذابات رکھے ہیں اسے ڈرنا چاہیے بنا نہیں کرنے چاہیے اور یاد رہے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گنا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ بھی گناہ چاہے ہزار گناہ کیے ہم نے کتنے بھی گنا کیے لیکن اس کی رحمت سے کم ہی کم ہے وہ برادر اعلی حضرت حسن رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں نا تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے میں شمار نہیں کر سکتا میرے جرم کتنے میرے گنا کتنے کوئی شمار نہیں مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تیری رحمتوں سے کم ہے تیری رحمتوں سے کم ہی کم ہے تو اللہ تبارہ و تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے یہ جنم میں لے جانے والے اعمال صفا نمبر 297 پر لکھا ہے اور حضرت سعیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی روایت میں اسے اکبر القبائر یعنی بہت بڑا گناہ لکھا ہے کیونکہ اللہ تبارہ و تعالی کی رحمت سے مایوس کون کافر ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اللہ تبارک و کہ کی وحدانیت کا اخرار کرنے والے ہیں اس کے محبوب علی سلا تو اسلام کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے کفر کس طرح دیکھیں سنیں پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ستاسی ترجمائی کنزلی مان اور اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ تو کیا بتایا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے کیونکہ انسان اللہ رحمان کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوگا جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم نہیں ہے یا اس نادان انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے ماض اللہ اس پر قادر نہیں ہے یا اس نادان و حمق انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اللہجل کو علم و قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے ماض اللہ وہ ایسا نہیں کرے گا یعنی اس کی مراد پوری نہیں کرے گا یہ تمام باتیں کفر ہیں کیونکہ اللہ تعالی علیم و خبیر ہے قادر و قدیر ہے کریم و جواد۔ تو بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے رحمت کی امید رکھے جو نیکیاں کرتے ہیں انہیں گناہ گاروں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے تفصیلیں بغوی میں ہے اس کا خلاصہ ہے کہ میرے اکال یہ سلاد اسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے دو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک عبادت گزار دوسرا گناہ گار عبادت گزار اپنے دوسرے ساتھی کو کہتا رہتا تھا اب تو گناہوں سے باز آ جا وہ جواب دیتا مجھے چھوڑ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد کر میں جانوں میرا رب جانے عز و جل وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے ساتھی کو بہت بڑے گناہ میں مبتلا پایا تو اس عبادت گزار دوست نے کہا اب تو گناہ چھوڑ دے اس نے جواب دیا مجھے چھوڑ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد کر کیا تجھے میرا نگران بنا کر بھیجا گیا ہے تو عبادت گزار نے اس کے جواب میں کہا اللہ ازل کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی تیری مغفرت نہیں فرمائے گا اور تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالی نے ان دونوں کی طرف موت کا فیصلہ بھیجا اس نے ان دونوں کی ارواہ کو قبض کیا وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کرنے والے کو کہا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے سے فرمایا کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے سے میری رحمت کو روک لے ارض کی یارب ہرگز نہیں اللہ تبارک وا تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ حضرت سیدنا ابو حرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم ہے اس زاد کی جس کے قبضے قدرت میں میری جانے اس آدمی نے جو کلمات کہے تھے اس نے اس نے کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی نے لینے آت میں بہت پیارے پیارے مدرین پوری نائت فرمائے ہیں پیش کرتا ہوں چن لیجیے لکھتے ہیں ان دونوں کی محبت رشتے داری یا شرکت کاروبار کی وجہ سے تھی نہ کہ دین و تقوی کی بنا پر یہ نیک و بد جو دوست تھے طالباً ایک گناہ پر عابد دوست نے اس گناہ گار کو بہت جھڑکا ہوگا و وخار کیا ہوگا لوگوں میں بدنام کیا ہوگا اس لیے اس گناہ گار دوست نے کہا تو میری فکر نہ کر میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے اس کا یہ کلام رب تعالی سے امید کی بنا پر تھا نہ کہ بے خوفی کی وجہ سے ورنہ کپر ہو جاتا تو سا لکھتے ہیں جس کا خلاصہ ہے عابد دوست نے جب کسمیا کہا تجھے اللہ تعالی کبھی نہ بخشے گا نہ جنت میں داخل کرے گا تو اس کلام پر اس عابد پر اتاب ہوا یعنی پکڑ ہوئی کیونکہ عابد کے کہنے کا مطلب یہ تھا تجھے اللہ عز و جل نہ بخشے گا مجھے ضرور بخشے گا میں نے کو کارو گناہ گار اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر مرا اور عابد اس تکبر بر مرا کے میں بڑا عبد ہوں میری ضرور بخشش ہوگی مفتی صاحب لکھتے ہیں اللہ غفار نے گناہ گار کے گنا اپنے فضل سے معاف فرما دیے اور اس عابد کے لیے حکم ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ تاکہ اپنے غرور و تکبر کی سزا بکتے مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کافر نہ تھا متکبر تھا صوفیہ فرماتے ہیں وہ گنا جو انسان میں ندامت عجز انکسار پیدا کرے اس عبادت سے بہتر ہے جو تکبر و غرور پیدا کرے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ بھی گناہ ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری گناہ معاف فرما دے ہمیں وہ نیکی کی توفیق دے نیکی کا شوق دے ہمارے دل میں اس کی یاد آ جائے ہماری بری عادتیں بدل جائیں ہم نیک ہو جائیں وہ قادر ہے گیہوں میں نیکوں میں شامل فرما دے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اچھا نہیں ہے یہ بھی گناہ ہے پارا چودہ سورہ حجر عائد نمبر چھپن میں شاد ہوتا ہے وَمَن يقنط رحمت ترجمہ کنزلیمان اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے حضرت سینا سفیان بن اینا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے یا خود مایوس ہوتا ہے وہ خطا کرتا ہے تو یہ خطا ہے اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہونا چاہیے نہ مایوس کرنا چاہیے تفسیر در منصور میں ہے میرے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھنے والا اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھنے والا گناگر مایوس عابد کی نسبت رحمت الہی کے زیادہ قریب ہے اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم محبوب رب عظیم اوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ بیان کرتے ہوئے سنا کیا من خوف مقام ربی ہی جنتان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی تیسری مرتبہ پھر فرمایا والی من خوف اور جنتان پھر ارض کی اگرچہ اس نے زنا کیا چوری بھی کی فرمایا اگرچہ وہ ایسا بھی کرے ابو دردا کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہی ہوگا جو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے وہ مدی چینل کے ناظرین گنا سغیرہ ہوں یا کبیرہ تمام کے تمام اللہ تعالی کی ناراضی اور اس کے عذاب تک لے جانے والے مگر جبکہ مغفرت بندے کی چارہ سازی کرے تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ بہت کریم ہے میرے اکالی سلا تو اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ زوجل سے برا گمان رکھنا سب سے بڑا گنا ہے مولا علی مشکل کو کر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں یہ کنزل عمال کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار تین سو بائیس سب سے بڑا گنا اللہ اجزاجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور نا امید ہونا ہے تو اللہ دوبارہ کا تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے خوف اور امید کے درمیان الیت الاولیاء حدیث نمبر 142 امیر الامین حضرت سین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ یعنی جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ یعنی جنت میں داخلے سے محروم رہنے والا میں نہ ہوں حضرت مولا علی مشکل کشاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد احجالعلوم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا بیٹے اللہ تعالی سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے اور اللہ تعالی سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا تو خوف بھی ایسا ہونا چاہیے اتنی نیکیاں کر لیں ڈرتے رہیں اس سے وہ بے نیاز ہے تو ہماری نیکیوں کی حاجت نہیں ہے اور اگر گناہ کتنے بھی ہو جائیں گنا ہو گئے نافرمانی ہو گئی تو بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے وہ مولا بہت مہربان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال سے میں آپ کو حدیث پاک سناؤں سننے ترمی حدیث نمبر 3551 حضرت صعی عن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے شہن شاہ خوشخصال پیکرے حسن و جمال دافڑ رنجو ملال صاحب جودو نوال رسول بے مثال بیمینہ بی کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارشاد فرمایا اللہ وجل نے اے ابن آدم جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گنا آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں پھر تم اس سے بخش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا ابن آدم اگر تیرے گنا آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی تم اس سے بخش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا ابن آدم اگر تم میرے پاس گنا سے زمین بھر کر بھی لے آئے پھر بھی مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا فرما دوں گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر بائیس ہزار ایک سو تینتیس حضرت سین جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے رسالت شہن شاہ نبوت مخزن جود و صحاوت پے کرے ازمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں, تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالی سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا اور وہ یعنی مومنین اللہ عزل کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے حضرت سینا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہم نے کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتائیے فرمایا اللہ عزل مومنین سے فرمائے گا کیا تم اس سے ملنا پسند کرتے تھے وہ عرض کریں گے جی ہاں یارب عزل اللہ عزدل فرمائے گا کیوں مومنی ارض کریں گے ہم تیرے افو یعنی معافی اور بخشش کی امید رکھتے تھے اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تمہیں اپنی بخشش عطا فرما دیس دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حج کا ہو گیا میت اللہ ہاں کل فُ میری جان کو سوزو گداز کا دلت فُ میری جان کو سوزو گداز کا مدین چینل کے ناظرین میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز وجل سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے حضرت سینہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جب بندہ اللہ عزل سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ عز وجل اس کے گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے کیونکہ تمام بھلائیاں اسی رب اجز وجل کے دست قدرت میں ہیں تو بندہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے یاد رکھیں توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے گناہ سے بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے گناہ میں اللہ تعالی کی ناراضی ہے گناہ میں جہنم ہے اور اگر گناہ ہو جائیں تو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے رجوع کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کے سارے گنا معاف فرما دیتا ہے گناہ کا اقرار کریں گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور پکا عزم کرے کہ اب گناہ نہیں کروں گا تو مولا تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے گناہوں بھری زندگی سے نہ عطا فرمائے نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے آمین بجاہ جاہ الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم